من في ان بكم الأرض فإذا هي تمور کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ یکبارگی لرزنے لگے اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہے کہ وہ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دے لیکن مخلوق کے ساتھ اپنے لطف و کرم اور رحمتوں میں مہربانی اور غایت حلم و بردباری کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹال دیتا ہے اور انہیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے عیسایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اپنے نافرمان بندوں کو دھمکی دی ہے کہ وہ اللہ جو اپنے مخلوقات سے بلند و بالا اور آرش پر مستوی ہے اس کی گرفت سے تمہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے وہ تو اس پر قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین اتنی شدت سے ہلنے لگے کہ وہ تمہارے اوپر آ جائے اور تم اس کے اندر پلٹا کھاتے رہو اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک تیز و تند ہوا بھیج دے جو کنکریوں اور پتھروں کی تم پر بارش کر دے اور تم یکسر ہلاک ہو جاؤ اور تب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ عذاب کیسے آتا ہے جس سے تمہیں ہمارے انبیا ڈرایا کرتے تھے آیت 18 میں مذکور دھمکی کی تاکید کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ موجودہ دور کے کافروں سے قبل بھی جب کسی کافر قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کی تو اللہ نے اس کے کفر و تقزیب کو قبول نہیں کیا اور اسے ہلاک کر دیا اس لیے اے وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو اور کفر کی راہ پر چل رہے ہو تم اپنے کفر و سرکشی سے باز آ جاؤ کہیں تمہیں بھی اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے